بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ طالبات دوستوں اور ساتھیوں خوش آمدید ڈیٹا ویئراؤزنگ کے لیکچر 38 کے ساتھ احسن عبد اللہ حاضر ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے لیکچر 37 ختم کیا تھا تو آپ کو ایک سوال پوز کیا تھا آپ سے ایک کوشچن پوچھا تھا کوشچن جو تھا وہ ڈیٹا کے ریلیونٹ تھا میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو میجر پلیئرس کے بارے میں بتایا تھا ایگریکلچر ڈسی اینڈ سپورٹ سسٹم کے انوائرمنٹ میں اس کے کانٹیکس میں اور وہ میجر پلیئرس کیا تھے انسیکٹس کیڑے مکوڑے اور آپ کو دو طرح کے انسیكٹس کے بارے میں بتایا تھا ایک بینیفیشیل انسیكس اور ایک ہارمفل انسیکٹس انسیکٹس ہیں ان كو ہم پیسٹ كہتے ہیں اور جو بینیفیشیل انسیكٹس ہیں یعنی كہ وہ جو كہ پیسٹ پریڈیٹرس کہتے ہیں تو میں نے جب لیکچر اینڈ کیا تھا لیکچر تھرٹی سیون تو آپ کو ایک چارٹ دکھایا تھا اور سوال یہ پوچھا تھا پہلے تو میں نے آپ کو ایک فیکٹ بتایا تھا وہ یہ تھا کہ پریڈیٹرس کی خوراک پیسٹ ہیں جتنے پیسٹ زیادہ ہوں گے اتنے پریڈیٹرس بھی زیادہ ہوں گے اینڈ دا کنورس از آلسو ٹرو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی جو پاپولیشن ہے مختلف پریٹرس کی اگر ان کی پاپولیشنز کی کوریلیشن کو دیکھیں تو وہ دیر بھی ہائیلی پوزیٹولی کو ریلیٹڈ خاصا زیادہ پازیٹو کوریلیشن ہوگا اور ایسا ہی ہونا چاہیے تھوریٹیکلی بلکہ ایکسپیرینس یہ کہتا ہے تو میں نے جو آپ کو چارٹ دکھایا تھا اس میں ایک کوشچن پوز کیا تھا میٹا ڈیٹا ریپوزٹری کا سرپرائز وہ سرپرائز کیا تھا ایک نظر سکرین پہ ڈالیں جی ساتھیو تو آپ جیسا دیکھ رہے ہیں کہ پیسٹ کے دو کیٹیگریز ہیں ایک سکنگ پیسٹ ہے یعنی کہ رس چوسنے والے کیڑے اور ایک بال وام کمپلیکس ہے یعنی کہ ٹینڈے کترنے والے کیڑے یہاں آپ دیکھیں لگاتار سوائے پنک بال وام کو چھوڑ کے جس کا پازیٹیو کورلیشن ہے باقی سب پیسٹ کا نیگیٹو کورلیشن ہے ود ریفرنس ٹو یہ کیوں ہے سوال میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا اگر آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا کہ ایگریکلچر کا بیک گراؤنڈ ہے ایگریکلچر کا تعلق ہے اور وہ بھی ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ سے تو شاید آپ کو اس کا سوال کا جواب معلوم ہو میں آپ کو اس کا جواب بتاتا ہوں کیونکہ مجھے خود اس کا جواب معلوم نہیں تھا میرے لیے خود یہ سرپرائز تھا کہ یہ جو کو کورلیشن ہے یہ ہر طرح کے پیسٹ کے لیے ہونا چاہیے ود ریفرنس ٹو دا پریڈیٹرس یعنی کہ زیادہ پیسٹ زیادہ پریڈیٹرس لیکن یہاں پہ یہ لگتا ہے کہ زیادہ پیسٹ ہیں تو پیڈیٹرس کم ہیں انوائس ورثہ تو پھر میں واپس گیا ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کے پاس پیس وارننگ کے لوگوں کے پاس اور ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو مجھے وہاں ایک صاحب نے بتایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سکنگ پیس ہیں اس کے تو نوٹ کیے جاتے ہیں پریڈیٹرس کی پاپولیشن لیکن جو بال بامز ہیں یا جو ٹینڈے کوترنے والے کیڑے ہیں ان کی پیڈرس کی پاپولیشن نوٹ نہیں کی جاتی اور جو تھوڑی سی آپ کو نظر آ رہی ہے جو کو کوریلیشن ہے وہ صرف ایک پیڈر کی پاپولیشن نوٹ کی جاتی ہے جس کو کہ اسیسن باغ کہتے ہیں تو یہ اس سرپرائز کے احساس سرپرائز یہ ہے کہ ہم نے جب ڈیٹا کو میٹر uh ڈیٹا کو جب ہم نے سارا ایکومولیٹ کیا تب ہمیں یہ باتیں پتہ نہیں چلیں یہ باتیں ہمیں اس وقت پتہ چلیں کہ جب ہم نے ایک ٹول کے ذریعے اس ڈیٹا کی انالسس کی یہ بالکل وہی بات ہے جو میں نے آپ کو بتائی تھی پیرل ٹریک میں کمبال کے ماڈل میں جو کہ انالیٹک پیرل ٹریک تھا اور اس میں جو انالیٹکس ڈیولپمنٹ کا ٹریک تھا آپ کو یاد ہے اس میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جس وقت انالیٹیکل ٹولز استعمال کیے جاتے ہیں اور ڈیٹا کی پروبنگ ہوتی ہے اس کی ایکسس ہوتی ہے اس وقت اور باتیں پتہ چلتی ہیں ڈیٹا کوالٹی کے بارے میں یہاں ڈیٹا کوالٹی کی تو فائنڈ ہی ہوئی البتہ جو میٹا ڈیٹا تھا اس کے بارے میں ایک سرپرائز ہمارے سامنے آیا تو یہ اسی چیز کو سپورٹ کر رہی ہے میرا کلیم اور میری فائنڈنگ ڈیٹا ایکوزیشن اینڈ کلینزنگ اس کے بارے میں میں بتاتا ہوں آپ کو جی یہ وہی فیز ہے جس کو کہ ہم ای ٹی ایل کا فیز بھی کہتے ہیں اور اگر آپ رالف کمبل کی اپروچ دیکھیں اس میں جو ڈیٹا ٹریک تھا ڈیٹا ٹریک میں جو فزیکل ڈیزائن کے بعد جو سٹیجنگ والا پروسیس ہے ٹھیک ہے جی یا بیسکلی آپ یہ کہیں جو ڈیٹا اسٹیجنگ والا جو بلاک تھا اس میں ای ٹی آتی ہے یہ میں نے اتنا کور نہیں کیا تھا کیونکہ یہ ویسے ہی اس پہ کافی لیکچر ہو چکے ہیں تو ڈیٹا کی جو ایکوزیشن اور کلینزنگ ہے اس میں مسائل ہمارے پاس کیا ہے مسائل جیسے جاننے کے لیے ہم جب گئے ان کے پاس جان ڈیٹا سورسز تھے تو وہاں یہ پتا چلا کہ جو ڈیٹا کی کلیکشن ہے وہ تو ہوتی رہی ہے دو دہائیوں سے تقریباً جو ڈیٹا کی ریکارڈنگ ہے وہ دو طریقوں سے ہوتی رہی ہے یعنی کہ ایک شیٹس ہوتی ہیں جس میں کہ پاپولیشن وغیرہ نوٹ کی جاتی ہے پیسٹ کی فارمر کے پرٹیکولر نوٹ کیے جاتے ہیں اور ایسی دوسری فیکٹس اور باتیں نوٹ کی جاتی ہیں تو پتہ یہ چلا کہ وہاں پہ شیٹس ایسی ہیں جو کہ ہینڈ فیلڈ شیٹس تھیں یعنی کہ جو فیکٹس تھے وہ ہاتھ سے نوٹ کیے گئے تھے اب میرے خیال میں آپ کو بھی یہ اتفاق ہوا ہوگا مجھے تو یقیناً ایسا کئی دفعہ ہوا ہے کہ میں اپنا لکھاوا خود نہیں پڑھ پاتا اور میرے خیال میں آپ کے ساتھ بھی یہ ہوا ہوگا اس لیے اگر آپ کسی کے دوسرے کے لکھے ہوئے کو پڑھنے کی کوشش کریں تو یہ خاصا مشکل کام ہے دوسری جو ہمیں سہولت یعنی کہ جو اس میں پتہ چلی وہ یہ تھی کہ ایک سیٹ آف ایسی بھی شیٹس تھیں کہ جن کو ہینڈ فل تو ڈیٹا ریکارڈ کیا گیا تھا لیکن شیٹس کو ٹائپ رائٹر کے ساتھ ٹائپ بھی کر لیا گیا تھا تو میں آپ کو وہ دونوں طرح کی شیٹس دکھاتا ہوں آپ ایک نظر اسکرین پہ ڈالیں تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہینڈ فیلڈ شیٹ یہ اس کا ایک ایگزیمپل ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا اور اس میں جو ایک ایسٹیرک اور اسٹار نظر آ رہا ہے یہ وہ انسٹنسز ہیں اس پیسٹ کے جہاں پہ ای ٹی ایل کراس ہوا ہے یعنی کہ اکنامک تھریشول لیول اور اسپرے کی ضرورت تھی جو دوسری شیٹ ہے یہ ذرا ذرا واضح شیٹ ہے یہ ٹائپ شیٹ ہے لیکن یہ جو شیٹس ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کی اورینٹیشن کافی ہس اورینٹیڈ ہیں یہ اور یہ اس یہ اس کا جو موڈیلٹی تھی وہ چونکہ ڈیٹا جو کیوں ہے جو کہ رکھا ہوا ہے ان کے پاس دفاتر میں وہ دیتے نہیں ہیں انہوں نے ہمیں وہ فزیکلی نہیں دیتے تو وہ ہمیں انہوں نے فوٹو اسٹیٹ کر کے شیٹس دی تھیں تو جب یہ فوٹو کاپنگ ہوئی تھی اس کو جیسے فوٹو اسٹیٹ ہوئی جس اورینٹیشن کے ساتھ ٹیڑھی یا سیدھی وہ جیسی بھی تھی میں نے آپ کو دکھا دیا تو یہ ان پٹ ڈیٹا ہے یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا جب یوزر ریکوائرمنٹ ڈیفینیشن میں آپ نے یوزر کے سے جو سیمپل ان پٹ لینے ہیں جو کہ آپ کو سمیسٹر پروجیکٹ میں بھی بتایا گیا تھا یہ وہ والے سیمپل ان پٹس ہیں ہر ادارے کی جو سیمپل ان پٹ ہے وہ فرق قسم کی ہو سکتی ہے اور یہ جو سیمپل ان پٹ تھی یہ جو میں نے ایگزیکٹ مثال دی آپ کو یہ بیسک نیڈس کا انڈیا سیمپل آؤٹ پٹ آلسو سیمپل آؤٹ پٹ اس لیے کہ یہ وہ ریکارڈز ہیں یا وہ فارمیٹ ہے جس شکل میں یہ ڈیٹا آگے پاس کیا جاتا ہے اب ایک بات کا آپ خیال رکھیں کہ جیسے جب ہم ویئر ہاؤس میں بات کرتے ہیں گرینولیرٹی کی کس لیول کی ڈیٹیل ہو تو یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے یہاں پہ جب بتایا جاتا ہے کہ اس وقت پیسٹ انفیسٹیشن کی سچویشنس کیا ہیں تو وہ ویکلی ایگریگیٹس لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور ویکلی ایگریگیٹس لے کے پچھلے سال اور اس سال کی پاپولیشنز کو جغرافک بیسس پہ کمپیر کرتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس یہ جو مسئلہ سامنے آ ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ یہ شیٹس ہیں ٹیڑی ہیں ہینڈ فیلڈ ہیں ٹائپڈ ہیں اتنی کلیئر نہیں ہیں اس کے علاوہ اور کون سے مسائل ہیں اور ان کو ریزولو کیسے کیا جائے کیونکہ مسائل آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے رک جانا ہے ہم نے مسائل کو ریزالو کرنا ہے ہاں ٹکرے نہیں مارنی دیوار کے ساتھ سائیڈ سے نکلنا ہے دیوار کے اوپر سے نکلنا ہے یا نیچے سے چلا جانا ہے لیکن مسئلے کو حل کرنا ہے تو ایشوز اس میں اور کون سے آئے اور ان کو ہم نے کیسے کیا یا اور کتنے قسم کے ایشوز تھے میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں ایشوز اس میں ایشوز کیا ہے یہ جو پیس کاؤٹنگ شیٹ میں نے آپ کو دکھائی جس کے میں نے سیمپل دکھایا آپ کو اس کا جو سائز تھا یہ تقریباً لیگل سائز کی تھی لیگل سائز کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً ساڑھے آٹھ انچ بائی چودہ انچ کی تو جو سکینر ہمارے پاس تھا وہ اے فور سائز سکینر تھا یعنی کہ تقریباً ساڑھے آٹھ بائی انچ کی شیٹ کو وہ اسکین کرتا تھا اور یہ جو شیٹ تھی پوری شیٹ سکین نہیں ہو پا رہی تھی تو جو میں نے آپ کو پیس دکھایا یہ بھی اسکینڈ پیس دکھایا ہے اچھا ایک تو مسئلہ یہ ہوا کہ شیٹ کا سائز بڑا ہے اور سکینر کا سائز چھوٹا ہے دوسرا مسئلہ جو اس میں آیا وہ یہ ہے جو کہ اس ایگزامپل میں میں آپ کو نہیں دکھایا ادر دین ہینڈ رائٹنگ آف دا شیٹس وہ یہ ہے کہ جو اس کے ایکسٹریم کالمز ہیں اس میں جو سپری کا ڈیٹا تھا یعنی کہ جو پیسٹیسائڈ کی یوزیج کا ڈیٹا تھا وہ ایکسٹریم رائٹ سائڈ پہ لکھا گیا تھا ان شیٹس کے آپ ذرا ذین میں وہ ڈیمنشن ہائر کی لے کے ہیں جو میں نے آپ پیس سکاوٹنگ کے ریفرنس سے آپ کو دکھائی تھی تو اس میں ایک ڈیمنشن ہے پورا پیسٹسائیڈز کا تو یہ جو ڈیمنشن تھا پیسٹسائیڈ کا اس میں چونکہ ٹائپ رائٹر سے ٹائپنگ ہوئی تھی اس لیے ہوا یہ تھا کہ جو اگر پیسٹسائیڈز کے نام لمبے ہیں اور کالم اس میں اتنے نہیں تھے تو کیا یہ تھا جن لوگوں نے ٹائپ کیا کہ ایک پیسٹیسائیڈ کا نام ٹائپ کیا ایک فارمر کے اگینسٹ پھر اس نے دوسری ڈوز استعمال کی وہ ریکارڈ کر لیا اگر اس نے تین چار دفعہ پیسٹیسائیڈ یوز کیا اور آگے جگہ ختم ہو گئی تو جنہوں نے ڈیٹا ٹائپ کیا تھا انہوں نے وہ اس کی نچلی رو میں ڈیٹا ٹائپ کر دیا مطلب میرا کہنے کا کہ یہ ہوا کہ اگر ہم ایک آٹومیٹڈ مین استعمال کر کے شیٹ کو اسکین کریں اور اس کو لیفٹ ٹو رائٹ پروسیس کریں تو کافی چانس ہے کہ جو ایکسٹریم رائٹ right کے جو کالمز ہیں جہاں پہ کہ پیسٹیسائڈ کے نام لکھے ہوئے وہاں پہ ان پیسٹیسائڈس کے نام آ جائیں گے جو کہ اس فارمر نے استعمال نہیں کیا کسی اور نے استعمال کیے اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑا ایپ کو انٹیلیجنٹ قسم کا سسٹم چاہیے جو کہ اس ان مسائل کو ریزالو کر سکے تو چونکہ ڈیٹا شیٹس بہت زیادہ تھیں بلکہ ساری شیٹس کو تو ہم ڈیجیٹائز بھی نہیں کر سکتے تو ہم نے اس کو آٹومیٹ کرنے کا فیصلہ کیا تو آٹومیٹ یہ اب میں ڈیٹا ٹریک کی بات کر رہا ہوں جو کہ رالف کمبل کے ساتھ میچ کرتا ہے اس کو آٹومیٹ کیسے کیا جائے اس کا طریقہ یہ تھا کہ شیٹس کو سکین کریں اور اس کے بعد ایک آپٹیکل کریکٹر ریڈر او سی آر استعمال کریں مارکیٹ میں بہت سے او سی آر اویلیبل ہیں تو یہ شیٹ جو ہیں جو کہ ٹائپ شیٹ ہے ہینڈ فیلڈ شیٹس نہیں یہ جو ٹائپ شیٹس ہیں ان کو او سی آر سکین کرے گا اور امیج کو ٹیکسٹ میں کنورٹ کر دے گا اور ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن پتہ چلا کہ ہم بڑی بہت بڑی خوش فہمی کا شکار تھے اس لیے کہ نہ صرف ان کی اورینٹیشن شیٹس کی فوٹو کاپنگ کے وقت خراب ہو چکی تھی بلکہ جو فوٹو کاپنگ مشین تھی جو اس کا ڈرم تھا وہ بھی صاف نہیں تھا اس نے اور نائز ایڈ کر دیا شیٹس کے اندر اور جب ہم نے او سی آر کے ساتھ اس کی سکیننگ کی کنورژن کی بہت اس میں ایررز آئے تو پھر ہم نے سکیننگ کی جو ریزولوشن تھی اس کو بڑھا دیا چھ سات سو ڈی پی آئی تک لے گئے اسے ایکچول ریزولوشن پھر بھی بات نہیں بنی اب کیا, کیا جائے رکنا تو ہے نہیں ہم نے ٹھیک ہے جی تو پھر اس کا ایک ہی حال نظر آیا کہ ڈیٹا انٹری آپریٹرز کی خدمات حاصل کی جائیں پھر لوگوں سے ہم نے کوئی کانٹریکٹ کیا اور انہوں نے پھر ان شیٹس کو ٹائپ کیا ہینڈ فیلڈ شیٹس کو بھی اور ٹائپ شیٹس کو بھی ان کو ٹائپ کیا ایک ڈیٹا بیس کے اندر اور وہ ہماری ایک طرح سے آپریشنل ڈیٹا بیس بن گئی تو جیسے میں نے آپ کو بڑے شروع کے لیکچرز میں بتایا تھا کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کے اندر جو ڈیٹا جاتا ہے ضروری نہیں کہ وہ الیکٹرانکلی اوریجنلی کیپچر کیا گیا ہو وہ ہینڈ فیلڈ شیٹ سے بھی آپ اس کو ٹائپ کر کے ویئر ہاؤس میں لا سکتے ہیں تھرو آپریشنل ڈیٹا بیسز جن کو کہ ٹرو سینس میں آپریشنل ڈیٹا بیسز تو نہیں کہنا چاہیے بلکہ ڈیجیٹائزڈ ڈیٹا سٹورڈ یا ڈیٹا بیسز کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ایشوز تھے یہ ایشوز کیسے آئے ہیں اس کے اندر یہ چار ریزنز ہیں ان ایشوز کے آنے کے یہ پرابلم کیسے پیدا ہوئی میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں جیسا کہ میں کو بہت شروع سے کہتا آ رہا ہوں کہ ہماری اپروچ اس کورس میں یہ ہے کہ میں آپ کو نہ ایک تھیوریٹیکل باتیں نہ بتاؤں میں آپ کو تھیوری کے بادشاہ یا شزادیں نہ بناؤں یا شزادیاں نہ بناؤں بلکہ آپ کو وہ باتیں بتائیں جس کی بیسس پہ آپ اپنے پراسپیکٹیو امپلائر کے لیے پرافیٹیبل ہو سکیں پروڈکٹیو ہو سکیں اور وہ آپ کو ہائر کریں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو ایشوز بتایا جائیں نہ صرف آپ کو بگنس کے کانسیپٹ دیے جائیں بلکہ آپ کو ایشوز بھی بتانا بہت ضروری ہیں تو ایشوز جو میں نے آپ کو چھوٹے سے بتایا یہ ایشوز پیدا کس طرح سے ہوتے ہیں کیونکہ اگر آپ ایشو کو آئیڈنٹیفائی کر لیں اس کے سورس پہ تو پھر آپ اس کو ریزالو بھی کر سکتے ہیں تو اس میں مختلف فیزز ہیں اس ڈیٹا کیپچرنگ میں مثال کے طور پہ بلکہ ایکچویلٹی میں ایسے ہوتا ہے کہ پہلے سکاؤٹس فیلڈ میں جاتے ہیں اور وہ جا کے اپنے فارمز بارے میں نوٹ کرتے ہیں کہ پیسٹ کی پاپولیشن کیا ہے ٹھیک ہے جی وہ فارمز جو وہ لے کے اپنے دفتر میں آ اور دفتر میں آ کے لوگوں نے ان فارمز کو پڑھا اور پڑھ کے ان کو ٹائپ کر دیا تو پہلے تو ہو سکتا ہے کہ ریکارڈنگ کے ٹائم کچھ مسٹیکس ہوں ٹھیک ہے جی اس کے بعد جب اس کو ٹائپ کیا تو ہینڈ فیلڈ شیٹ کو پڑھ کے ٹائپ کیا تھا اس میں مسٹیکس آ گئیں. اس کے بعد جب ان شیٹس کو فوٹو کاپی کیا گیا تو ہو سکتا ہے اس میں جو ڈرم کی... ہو سکتا ہے کیا بلکہ آپ نے دیکھ ہی لیا کہ جو ڈرم صاف نہیں تھا اس سے نوائز ایڈ ہو گیا اور فوٹو کاپنگ کے ٹائم ان کی اورینٹیشن صحیح نہیں تھی اس میں اور مسائل پیدا ہو گئے اور فائنلی جب وہ شیٹس ہمارے پاس آ گئیں اور ڈیٹا انٹری آپریٹرز نے ان شیٹ کو پڑھا اور ان کو پڑھ کے پھر ٹائپ کیا انہوں نے بھی دو غلطیاں کرنی آخر کو وہ انسان ہے تو اتنے سارے جو ہے نا جی لیولز اور اتنے سارے جو مراحل ہیں اتنے سارے جو سٹیجز ہیں اس میں سے جب ڈیٹا گزرا تو ہر اسٹیج نے اس میں نوائز ایڈ ہوتا گیا یہ سارا نوائز ایکومولیٹ ہو گیا یہ ڈیٹا کوالٹی کے ایشوز ایکومولیٹ ہو گئے اس کے بعد ہم نے ایک ڈبل انٹری کا پروسیس فالو کیا اور ان کو میچ کیا ڈبل انٹری کے بعد رزلٹس کو اور جہاں جہاں ایررز آئے تھے ایررز کا ہمیں پتہ کیسے چلا ہم نے ایرر رپورٹس جنریٹ کی اور اس کے بعد ان میں جو ریزلٹس آئے تھے ایرر والے ان کے اگینسٹ ایکچول شیٹس کو نکال کے دیکھا ان کو کمپیر کیا اور فکس کیا اس کو اب ایک سیدھی سی بات ہے کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا زیادہ گڑ استعمال کریں گے تو دانت میں تکلیف بھی ہو سکتی لگ سکتے. ہے لگ سکتا ہے ظاہر کہ اتنا گڑ ہمارے پاس نہیں تھا تو ہم نے ایک ٹریڈ آف کیا کہ ہم کتنا انویسٹ کر سکتے ہیں ان ٹرمز اف ٹائم اینڈ منی چونکہ ہم ایک کوئی فنڈز تو ہمارے پاس تھے نہیں جیبیں ہماری ذرا اتنی ڈیپ بھی نہیں تھیں اس لیے اس کا ہم نے ایک ٹریڈ آف کیا کہ کتنا ٹائم اور پیسہ انویسٹ کریں تو کتنے طرح کس لیول کی ڈیٹا کوالٹی حاصل کی جا سکتی ہے اٹس اے ٹریڈ آف یہ پہلے بھی میں نے اس سلسلے میں آپ سے بات کی پچھلے لیکچرس میں میں مزید کچھ آپ کو آگے بتاتا ہوں اس کے بارے میں ٹرانسفارم ٹرانسپورٹ اینڈ پاپولیٹ اب یہ تو بات ہو گئی کہ جی ڈیٹا جو تھا ہمارے پاس آ گیا ہم نے اس کو ایکوائر کیا ایکوائر کرنے کے بعد اس کو ڈیجیٹائز کیا اور اس کو جس حد تک ہم سیدھا کر سکتے تھے سیدھے سے مطلب یہ ہے کہ جو ایکچول چیز تھی جو کہ ٹائپ تھی اس کو جس حد تک ہم میچ کر سکتے تھے ڈیجیٹائز کے ساتھ اس کو ہم نے میچ کیا ٹھیک ہے اس میں بھی بہت سارے اور بھی ایشوز ہیں مثال کے طور پہ جو کسانوں کے نام ہیں وہ سٹینڈرڈ نہیں ہیں اور جو پیسٹیسائڈ کے نام ہے پیسٹیسائڈس کے نام کافی کمپلیکس ہوتے ہیں وہ ایک ہی سائپر میتھرین ہے اس کو کوئی لوگ سائپر کہتے ہیں کچھ اس کو سی پی کہہ دیتے ہیں کچھ سائپر میتھرین کو سی سے لکھتے ہیں کچھ لوگوں نے ایس سے لکھا ہوا تھا کچھ نے صرف سائپر لکھا ہوا تھا،, تھا کچھ نے سائپر میتھ لکھا ہوا تھا تو اس کی بھی اسٹینڈرڈائزیشن کرنی خاصے مشکل کام ہے یہ، کیونکہ یہ کوئی ایسی چیزوں کے نام تو نہیں شہر کا نام تو ہے نہیں کہ ہر کوئی اس کو سمجھ سکتا ہے کہ جی یہ ایل ایچ آر جو ہے لاہور ہے یا ایل او ایچ آر ای جو ہے لاہور ہوگا لیکن اسپیلنگ غلط ہو گئی ہے بہرحال یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اور ساری باتیں تو میں آپ سے کر نہیں سکتا کیونکہ اتنا ٹائم بھی نہیں ہے لیکن موٹا موٹا آپ کو بتانا ہے کہ اس کیس اسٹڈی میں ہم نے کیا کچھ کیا اس کیس میں ایکچوئل امپلیمنٹیشن میں کیا کچھ کیا گیا تو اب ہم نے کرنا ہے کہ اس کو ہمیں ٹرانسفارم کرنا ہے ڈیٹا کو ٹرانسفارم کر کے اس کو ٹرانسپورٹ کرنا ہے اور پھر پاپولیٹ کرنا ہے ویئر ہاؤس کو یہ سیون اسٹیپ ہے شاکو کی اپروچ کا موٹیویشن فار ٹرانسفارمیشن دیکھیں جی بات میں نے شروع سے ہمیشہ سے آپ سے کہتا آ رہا ہوں کہ جی ضرورت ایجاد کی ماں ہے ٹھیک ہے اور ایک ساتھ بات اور بھی ہے کہ یہ جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں نا یہ آپ کو ڈرائیو کرتی ہیں ٹھیک ہے ریکوائرمنٹ کی بیسس پہ آپ کہتے ہیں میں نے یہ کرنا ہے یہ کرنا یہ نہیں کرنا یہ پہلا اسٹیپ ہے اور یہ فنڈامنٹل سٹیپ ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس کی لائف سائیکل کا اب اس میں مسئلہ کیا آیا مسئلہ اس میں یہ آیا کہ جو بالکل ٹریویل قسم کی کیوریز چلائی جا رہی تھیں ڈیٹا ویئر ہاؤس کے اوپر یا جو ابھی تو یہ ڈیٹا بیس ہی تھی ان کے جواب صحیح نہیں آتے جو بالکل ٹریویل کیوریز ہیں ان کے جواب صحیح نہیں آ رہے تھے ان کے جواب کیوں نہیں صحیح آ رہے تھے اس کو ہم نے پرو کیا یہ ایک ایشو تھا ہمیں کیسے ہمیں پتہ تھا کہ بھائی یہ اتنا علاقہ ہے جس کی کہ اسکاؤٹنگ ہوئی ہے وہاں پہ اتنے کسان ہیں یہ انہوں نے بتایا تھا ہمیں کہ جی ہمارے بندے جاتے ہیں اور عام طور پہ اتنے کسانوں سے ملتے ہیں اب جب ہم نے ڈسٹنٹ کسان نکالے تو وہ بہت زیادہ کسان آ رہے تھے ایز کمپیئر ٹو جتنے ہونے چاہیے تھے اس طرح ہمیں ایک آئیڈیا بتا پتا تھا کہ جی اتنا ایریا اتنی فیلڈ ہیں جن میں کہ اسکاؤٹس ہیں جا کے کھیتوں کے حالات دیکھیں۔ ہیں جب کیوری کی بالکل سمپل کیوری کاؤنٹ کی کیوری چلائی تو اس میں جواب فرق آ رہے تھے اس کا مطلب تھا دیر از پرابلم ٹھیک ہے جی اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہوئی جب ہم نے اس کا بغور معائنہ کیا تو پتا یہ چلا کہ دو طرح کے ایٹریبیوٹس ایٹریبیوٹس کی دو کلاسز ہیں جو کہ ریکارڈ ہو رہی تھیں ایک کو ہم کہتے ہیں سٹیٹک ایٹریبیوٹس اور ایک کو کہتے ہیں ہم ڈائنامک ایٹریبیوٹس اور ویریبل uh, ایٹریبیوٹس کہہ لیں آپ تو اسٹیٹک ایٹریبیوٹس کون سے ہیں اسٹیٹک ایٹریبیوٹس وہ ہیں جو کہ چینج نہیں ہوتے اوور اے پیریڈ آف ٹائم جو ڈائنامک ایٹریبیوٹس ان کے جو کانٹینٹس ہیں دے چینج اوور اے پیریڈ آف ٹائم تو میں آپ کو ذرا اس کی مثال بھی دیتا ہوں مسئلہ جو آ رہا تھا چلیں پہلے میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں پھر میں آپ کو مسئلہ بتاؤں گا تو ایک نظر آپ اسکرین پہ دیکھیں یہاں آپ کے لیے میں نے دو ٹیبلس دکھائے ہیں یہ جو سٹیٹک ایٹریبیوٹس کا ٹیبل ہے اس میں کیا چیزیں اس میں چھ ایٹریبیوٹس ہیں جیسے فارمر نیم ہے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب آپ فارمر کے پاس جاتے ہیں ایک دفعہ گئے دو دفعہ گئے تین دفعہ گئے یا ہزار دفعہ جائیں اس کا نام تو نہیں بدلے گا شاید کوئی جو ہے وہ فیشن میں آگے اپنا نام جو ہے وہ بدل لے لیکن خاصا چانس ہے کہ نام نہیں بدلے گا اس طرح اس کا ایڈریس نہیں بدلے گا زمین جو ہے وہ ٹھیک ہے وہ جب وہ آگے کسی کو ٹرانسفر ہوتی ہے یا خاندان میں اس کے بٹ بٹوارا ہوتا ہے تو اس کا سائز شاید چھوٹا ہو جائے لیکن عام طور پہ اس کا سائز وہی رہتا ہے جو ورائٹی لگائی ہے فصل کی وہ فصل کی ورائٹی بھی چینج نہیں ہوگی اور خاص طور پہ جس تاریخ کو وہ فصل لگائی گئی تھی یعنی کہ سوئنگ ڈیٹ وہ تو کبھی بھی نہیں چینج ہوگی اس لیے کہ وہ پاسٹ ہے سوئنگ میتھڈ کبھی چینج نہیں ہوگا اسی طرح سے ڈائنمک ایٹریبیوٹس ہیں ڈائنمک ایٹریبیوٹس کیا ہیں کہ کس تاریخ کو اسکاؤٹ فیلڈ میں گیا تھا اور کس تاریخ کو اس نے یہ دیکھا کہ اس وقت پیسٹ کی پاپولیشن کیا تھی ٹھیک ہے یہ چیزیں چینج ہوں گی اس وقت پریڈیٹر کی پاپولیشن کیا تھی ٹھیک ہے اور اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں یہ وہ چیزیں جو کہ جب وہ جائے گا تو وہ چینج ہوں گی یعنی کہ ڈائمینشنز ہے ٹھیک ہے جی اب پرابلم کیسے آتی ہے پرابلم اس طرح سے ہے کہ نہ تو یہاں پہ کسی فارمر کا کوئی آئیڈیا ہے نہ کسی فیلڈ کا کوئی آئیڈیا ہے اسکاؤٹس گئے اور جب جا کے انہوں نے ایک رو ریکارڈ کی تو اس میں سٹیٹک ایٹریبیوٹ بھی ریکارڈ کیے اور ڈائنامک بھی کر لیے ویریبل ایٹریبیوٹس بھی ریکارڈ کر لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سٹیٹک ایٹریبیوٹس ہیں وہ ہر دفعہ ریپیٹ ہو رہے ہیں دے آر آلویز گیٹنگ رپیٹیڈ اس لیے جب آپ کاؤنٹ کریں گے تو جس چیز کو چینج نہیں ہونا چاہیے وہ چیز ڈبل کاؤنٹ ہو جائے گی ملٹیپل ٹائمز کاؤنٹ ہوگی جواب غلط آ جائے گا آپ میری بات سمجھ لیں میں آپ کو ایک مثال سے واضح کرتا ہوں اس چیز کو سلوشن ریزلٹ اینڈ لیمٹیشنز تو اس کا اب آپ نے حل کرنا ہے اس کا حل آپ سوال پرابلم سمجھ گئے نا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر میں جاننا چاہتا ہوں کہ کتنے ایکڑ میں کپاس لگائی گئی ہے ڈسٹرکٹ ملتان میں دو ہزار ایک میں ٹھیک ہے تو میں اگر یہ کاؤنٹ کروں کہ جو ایکریج ہے ٹھیک ہے جی اس کا سم لے لوں میں اب جب میں ایکریج کا سم لوں گا تو وہ جواب غلط ہوگا اس لیے کہ جس کسان کے پاس کاؤٹ ملٹیپل ٹائمس گیا تھا اتنی دفعہ اس کی ایکریج ایڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اگر وہ ایکریج زیادہ تھی تو ٹوٹل ریزلٹ میں بہت زیادہ فرق پڑ جائے گا اگر ایکریج کم تھی تو ریزلٹ میں کم فرق پڑے گا لیکن ہر حالت میں رزلٹ غلط ہوگا ٹھیک ہے ہاں اگر میں بڑا ہوشیار بنتا ہوں اور میں کہتا ہوں ٹھیک ہے جی میں ڈسٹنکٹ فارمر جو ہے, اس کی بیسس پہ میں ایڈ کر لوں گا ایکریج کو میری بات سمجھ ڈسٹنکٹ فارمر کی بیسس پہ ایکریج کو ایڈ کروں گا تب بھی جواب غلط آئے گا جواب اس لیے غلط آئے گا کہ جو ریکارڈنگز ہوئی ہوئی ہیں اس میں جو فارمر کا نام ہے اگر محمد بخش تھا تو کہیں تو محمد بخش لکھا ہوا ہے ایم کے ساتھ کہیں ایم او کے ساتھ کہیں صرف ایم لکھا ہوا ہے کہیں ایم ڈیش لکھا ہوا ہے تو یہ ساری کی ساری ڈسٹنکٹ نام بن جائیں گے اور جو ایریا ہے وہ ملٹیپل ٹائمس کاؤنٹ ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا یہاں نہ صرف نیم uh, کی اسٹینڈائزیشن کرنی ہے بلکہ ایڈریس کی بھی اسٹینڈرڈائزیشن کرنی ہے یہاں تو کوئی یونیک کی نہیں ہے یونیک کی بھی بنانے پڑے گی خاصا مشکل کام ہے اس پرابلم کو ریزالو کرنا کا یہی طریقہ ہے تو اس کو ریزالو کیسے کیا اس کو ریزالو اس طرح کیا کہ ناموں کو اسٹینڈرڈائز کیا ٹھیک ہے جی یہ ٹرانسفارمیشن کا پروسیس ہے اس کے بعد ناموں کو اسٹینڈائز کرنے کے بعد ایڈریسز کو اسٹینڈائز کرنے کے بعد ہم نے ہر فارمر کو ایک یونیک آئیڈیا سائن کر دی اب جو فارمر کو یونیک آئی ڈی سائن ہوئی ہے پھر اس کے بعد ایریا دیکھا ورائٹی دیکھی ڈیٹ آف سوئنگ دیکھی تاکہ اس زمین کو یونیکلی آئیڈینٹیفائی کریں جہاں پہ ساری یہ کاروائی ہو رہی ہے جہاں پہ فصل لگ رہی ہے جہاں پہ کیڑے آ رہے ہیں جہاں پہ فارمر جا رہے ہیں جس کا ایکریج نوٹ کرے جہاں پہ سکاؤٹس جا رہے ہیں تو یہ ایک مینی ٹو ون قسم کی ٹرانسفارمیشن تھی اور یہاں سے پھر ہم نے ایک یونیک آئی ڈی جنریٹ کی جو کہ یونیک آئی ڈی فیلڈ کی تھی ٹرانسفارمیشن کی بات کر رہا ہوں جب ہم نے یونیک آئی ڈی فیلڈ جنریٹ کر لی تو پھر یہ کیوری چلائی اور جو اس کیوری کے ریزلٹس ہے وہ آپ کے سامنے ہیں تو آپ یہ دیکھیں یہ تو تقریباً ون اس ٹو ٹو کا افیکٹ اس کے اندر ون ٹو کا ریشو ہے اتنا زیادہ اس میں ایرر آ رہا تھا اگر ٹرانسفارمیشن نہ کی ہوئی ہوتی تو یہ ٹرانسفارمیشن کا ہمیں فائدہ ہوا لیکن یہ کوئی پرفیکٹ طریقہ نہیں تھا اس میں بھی کچھ لمیٹیشنس تھی مثال کے طور پہ ٹھیک ہے ہم نے فارمر کو اس کے نام کی بیس پہ ایڈریس کی بیس پہ فکس کر کے ایڈریسز کو اور ناموں کو یونیکلی آئیڈنٹیفائی تو کر لیا لیکن ہم نے جیسے کہ آپ کو میں نے بتاتا رہا ہوں کہ ہاؤس ہولڈنگ کرتے تھے تو یہ آپ یہ سمجھیں یہاں ہم نے فیلڈز کو آئیڈنٹیفائی کرنا ہے تو اب اگر ایک ایسا فارمر ہے کہ جس کے پاس ملٹیپل فیلڈز ہیں جن کا ایریا بھی ایک ہے جس پہ ورائٹی بھی ایک لگائی گئی ہے جس پہ سوئنگ ڈیٹ بھی ایک ہی تھی تو یہ لاجک فیل ہو جاتی ہے وہاں پہ تو ایسے کچھ ریکارڈس نکلے تھے تو ان ریکارڈس کو ہم نے ڈراپ کر دیا اس لیے کہ ایک لمٹ ہے جتنے ہم ڈیٹیل میں جا سکتے ہیں اور پرابلم کو ریزالو کر سکتے ہیں لیکن ہم نے جو میجر اس میں اسپیکٹس تھے ان کو ہم نے یقیناً ریزالو کر لیا تو یہ ٹرانسفارمیشن کا فائدہ ہوا اس کے بعد اگلے اسٹیپس کیا ہیں میں آپ کو ان سٹیپس کے بارے میں بتاتا ہوں مڈل ویئر کنیکٹیویٹی اب مڈل ویئر کنیکٹیوٹی سے کیا مراد ہے مڈل ویئر کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرا ڈیٹا سورس ہے اور یہ میرا ڈیٹا ویئر ہاؤز ہے اور کس چیز کے تھرو میں نے ان کو جوڑنا ہے ڈیٹا کو یہاں سے اٹھا کے یہاں پہ لے کے جانا ہے آپ کے ذہن میں بینڈورتھ آ رہی ہوگی نیٹ ورک کا کانسیپٹ آ رہا ہوگا میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں یہاں پہ لے کے نیٹ ورک کا اس طرح سے استعمال نہیں ہے نیٹ ورک کہاں استعمال ہوتا ہے جب ڈیٹا آپ کا ڈیجیٹل فارمیٹ میں ہے آپ نے اس پوائنٹ سے ڈیٹا اٹھایا اور اس پوائنٹ تک اوور دی نیٹ ورک ڈیٹا کو لے گئے یہاں پہ تو ہم نے اس طرح کیا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس ملتان گئے وہاں جا کے جو شیٹس تھیں ان کو فوٹو کاپی کروائی یا ان کو فوٹو کاپی شیٹس مل گئیں اور ان کو لے کے وہ اپنے یونیورسٹی میں آ گئے تو ایسا چونکہ یہاں پہ ڈیجیٹل ڈیٹا نہیں تھا اس لیے نیٹورک کا تو کانسیپٹ نہیں ہے اور جہاں تک تعلق ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس میں ڈیٹا کو لوڈ کرنے کا چونکہ یہ پائلٹ پروجیکٹ تھا اس لیے اس میں کوئی گیگا بائٹس کے حساب سے تو ڈیٹا نہیں تھا یا ملین میں روز نہیں تھی۔ ہزاروں میں روز تھیں ٹینز اور کے حساب سے ریفرنس روز بن سکتی تھیں تو ان کو ویئر ہاؤس میں لوڈ کرنا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے البتہ فیوچر کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں فیوچر ذرا مشکل ہے اس کے بارے میں بتانا لیکن ان دا فورسیبل فیوچر ہم نے یہ نہیں دیکھتے کہ جو ڈیٹا ہے وہ ڈیجیٹلی ریکارڈ کیا جائے گا اور ہاں جب وہ ڈیجیٹلی ریکارڈ ہوگا تب اس کو نیٹ ورک پہ لانا ایک ریکوائرمنٹ بن سکتا ہے اس میں وقت بھی بچ سکتا ہے ہاں اس وقت جو مڈل ویئر کنیکٹیوٹی ہے اس کا استعمال ہو سکتا ہے تو یوں کہ پائلٹ پروجیکٹ ہے اس میں وہ کانسیپٹ نہیں آتا تو اب میں آپ کو اگلے سٹیپ کی طرف لے کے جاتا ہوں یعنی کہ سٹیپ نائنتھ اصل میں جو سٹیپ نائنتھ ہے اس میں اسی میں میں آپ کو سٹیپ ٹینتھ اور الیونتھ کے بارے میں بتاؤں گا یعنی کہ نو دو گیارہ آئیے سٹیپ پہ چلتے ہیں پروٹو ٹائپنگ کیورنگ اینڈ رپورٹنگ تو یہ وہ والا سٹیپ ہے جہاں پہ کہ پروٹو ٹائپ سسٹم بنایا جاتا ہے اور رن کی جاتی ہیں اور سسٹم مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں اور جو چوریز رن کرتے ہیں ان کے جو ریزلٹس نکلتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں یہ آپ سمجھیں کہ جو پیرل ٹریک تھا کمبل اپروچ میں اس میں جو انالیٹکس ڈیولپمنٹ تھی اس کی اس کے ریفرنس سے اس سے کچھ ملتی جلتی قسم کی بات ہو رہی ہے اور جب ہم پروٹوٹائپ بنا لیے ہیں اس کو شاید ڈپلوائے بھی کر رہے ہیں کیونکہ تبھی ہی تو ہم ریزلٹس نکال سکتے ہیں تو وہ ڈپلائمنٹ والا سٹیپ بھی کچھ کچھ یہاں پہ آ رہا ہے تو پروڈا سسٹم تو ہم نے بنا لیا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک او ٹول بھی ڈیولپ کیا تھا خود بنایا تھا میرے ساتھ اسٹوڈنٹس تھے ان کا فائنل ایئر پروجیکٹ تھا اور اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا اس او لیب ٹول کے ساتھ بھی ہم نے ڈیٹا کی انالیسز کی اس پہ کچھ انٹرنیشنل پبلیکیشنز بھی ہوئیں اور وہ جو ان کا فائنل ایئر پروجیکٹ تھا وہ تھرٹینتھ نیشنل سافٹ ویئر کمپٹیشن میں اس کو پہلا انعام بھی ملا اور تیس ہزار بھی ملے ان کو تو یہ تو ہو گیا او لیب ٹول کا اس کے بعد میں آپ کو ڈیٹا مائننگ کے بارے میں بتاتا چلوں ایک ڈیٹا مائننگ کا بھی ٹول بنایا گیا اور ڈیٹا مائننگ ایک ٹیکنیک پہلے ڈیولپ کی گئی اس کے بارے میں میں نے آپ کو ڈیٹا مائننگ کے لیکچر میں بتایا تھا اور وہ جو ٹیکنیک تھی اس کو استعمال کر کے اس ڈیٹا کو پروب کیا گیا اور اس سے ویری سرپرائزنگ اور بڑے کام کے ریزلٹس نکلے اگر آپ جا کے چیک کریں گوگل کو جو سب سے بڑا ویب سرچ انجن ہے اور ڈیٹا مائننگ اور اگریکلچر کی آپ اس کو کی ورڈز دیں تو جو خاکسار کا کام ہے آپ کو بہت ٹاپ پہ نظر آئے گا اس اسی کی بیسس کے اوپر اب جہاں تک تعلق ہے یوزنگ آف کیورنگ ٹولز تو ہم نے آگے کچھ میں آپ کو انالیسز بتاؤں گا اس میں ہم نے سیکوئل کیوریز کو استعمال کیا ہے اور سیکو کیوریز کو استعمال کر کے جو ریزلٹس نکالے تھے ان کو ہم نے ایکسل میں لوڈ کیا ایکسل کی شیٹس میں وہاں پہ چارٹنگ کی گرافس بنائے ہیں اس لیے کہ اولاب اور جو ڈیٹا مائننگ کی چیزیں تھیں وہ تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں لیکچرز کے اندر ان کی ڈیٹیبل میں میں اب نہیں جاؤں گا اب میں آپ کو صرف جو اسٹینڈرڈ قسم کے ٹولس ہیں سیکول کے ساتھ کیوری کر کے اور جو ریزلٹس ہیں اس کو بتاؤں گا اور بڑے سرپرائزنگ ریزلٹس ہیں بڑے کام کے ریزلٹس ہیں تو اس سلسلے میں جو ہم نے ایک سیکوئل کی کیوری استعمال کی تھی میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے کیا ریزلٹس نکلے تھے اور اس میں فائنڈنگس کیا تھا. ایک نظر آپ ذرا اسکرین پہ ڈالیں جی یہ سیکول کی کیوری آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کر کے رہے ہیں بیسکلی اس میں دیکھ رہے ہیں کہ جو जो کی جو ایوریج پاپولیشن ہے وہ کیا ہے اور یہاں پہ جو اسکاؤٹس نے جو ڈیٹا ریکارڈ کیا تھا وہ چار اسپریس یعنی کہ ڈوز ون ڈوز ٹو ڈوز تھری اینڈ ڈوز فور تو ایوریج اس کی ڈوز بھی نکال رہے ہیں اور اسکاؤٹنگ ڈیٹا اسٹیبل کا نام ہے اور یہ دو ہزار ایک کے ڈیٹا کو دیکھ کا ڈیٹا نہیں تھا تو جو ڈیٹ وہ 31 دسمبر 2001 سے پہلے کی ہے اور پیٹر کی پاپولیشن زیرو سے زیادہ ہونی چاہیے تھی اور اس کے گروپ کر لی ہے وزٹ ڈیٹ کے بیسس کے اوپر تو عزیز طلبہ طالبات اور ساتھیوں اس کیوری سے ہم نے دو باتیں سرٹن کرنی ہیں ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو پیڈیٹر کی ایوریج پاپولیشن ہے اور جو ایوریج پیسٹیسائڈ کی یوزیج کی ڈوز ہے ان کے درمیان کیا ریلیشن شپ ہے تو میں نے یہ دو چیزیں نکالی ٹیبل میں سے اور یہ میں نے دو ہزار ایک کے لیے نکالی آف کورس یہ کام دو ہزار دو کے لیے بھی کیا جا سکتا تھا اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک اور بات بھی نوٹ کی کہ مجھے صرف ان ریکارڈس کو اس ایوریج کے آ... کلاز میں استعمال ہونا چاہیے جب پر... جب پریڈیٹر کی پاپولیشن زیرو سے زیادہ تھی یعنی کہ جب پریڈیٹرز موجود ہیں بات سمجھ گئے آپ پیریٹرز موجود ہیں اسپریز بھی ہو رہی ہیں دیکھنا کیا ہے کہ پیریٹر کی پاپولیشن اور اسپرے کی ڈوزیج میں کیا تعلق ہے اس کا میں آپ کو ایک دو سلائڈس کے بعد جا کے بتاؤں گا کہ یہ ہم نے کیوں یہ کیوری رن کی یہاں پہ آپ کو اس کیوری کے بارے میں بتانے کی ضرورت اس لیے تھی کہ جو اسٹیپ نمبر نائن ہے جہاں کہ پروٹوٹائپنگ کیوری انگ ہے اس کے کانٹیکس میں میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے کیا کچھ کیا تھا امید ہے کہ یہ آپ کو بات کلیئر ہو گئی ہوگی اب اگلے اسٹیپ پہ چلیں گے جو کہ سٹیپ نمبر 12 نمبر ٹویلو ہے اس کے بعد ڈیٹا ویلیڈیشن کی بات ہوگی جس مقصد کے لیے یہ کیوری رن کی گئی تھی اینڈ دین اٹس گوئنگ ٹو بیکم مور انٹرسٹنگ اس لیے کہ اب ہم ٹیکنالوجی کو استعمال کریں گے بزنس یوزر کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے وچ از دا فن پارٹ اینڈ ویر دس از دا پارٹ ویئر دا ڈسکوریز ایکچولی ہیپن ان ٹیک تو میرے ساتھ آئیے ڈپلائمنٹ اینڈ سسٹم مینجمنٹ یہ شاکوٹری کا آخری اسٹیپ ہے اسٹیپ نمبر ٹویلو ہے اور اس اسٹیپ میں سسٹم کو ڈپلائی کیا جاتا ہے اس کو آپریشنل operational, آپریشنائز uh, کیا جاتا ہے چونکہ یہ پائلٹ پروجیکٹ تھا یہ فل فلیج سسٹم نہیں ہے فل بلون ڈیٹا ویئر ہاؤس نہیں تھا اس لیے ہم نے بہت زیادہ اس کو فارمل طریقے سے اس کو فالو نہیں کیا اس کی ضرورت بھی نہیں تھی لیکن آف کورس جو ریکوائرمنٹس بنتی تھی, کو اور اب ہم مور انٹرسٹنگ پارٹ کی طرف جاتے ہیں جس کا کہ آپ کو بھی انتظار تو ہوگا اور مجھے بھی انتظار ہے یوزنگ ایوری ڈی ایس ایس ڈیٹا ویلیڈیشن اب بات یہ ہے کہ جی ٹھیک ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس بن گیا بڑی اس میں محنت کی بڑا زور لگا بڑی ڈیٹا کوالٹی کے ایشوز آئے تھے بڑے آ, بڑے خاص قسم کے ڈیمیشنل ماڈلنگ کی اسکیماز کی استعمال کیے ای آر ڈی ہوئی سرور استعمال ہوا زیون کے دو پروسیسر لگے ہوئے تھے ون جی کی ریم تھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ساری چیزیں اس کی کیا ہے جو بزنس یوزر ہے اس کا جو کچھ میں بتا چکا ہوں اس میں اس کا صفر کے برابر انٹرسٹ اس کو اس سے کوئی تعلق نہیں وہ یہ چاہتا ہے پہلا اس کا سوال یہ ہوگا جو مجھے اس کو سوال کرنے سے پہلے بتا دینا چاہیے کہ جو ڈیٹا جس ڈیٹا کی بیسس پہ میں اس کو ریزلٹس پریزنٹ کروں گا اس کی کریڈبلٹی کیا ہے وہ ڈیٹا کتنا صحیح ہے کیونکہ وہ ڈیٹرمن کرے گا کہ جو ریزلٹس ہیں وہ کتنے میننگ فل ہیں وہ ریزلٹس کتنے صحیح ہیں تو اس کے لیے ڈیٹا کو ویلیڈیٹ کرنا ہے ایک بات جو میں نے آپ کو خاصی ڈیٹیل میں پہلے بتائی تھی کہ ہم نے ایک ٹریڈ آف کیا ڈیٹا کوالٹی کے ریفرنس سے اور جتنے ہمارے پاس ٹائم ہیومن اور پیسے کے ریسورسز تھے یعنی کہ میں یہ گارنٹی نہیں کر سکتا کہ ڈیٹا پرفیکٹ ہے اس لیے کہ ڈیٹا کو پرفیکٹ کرنے کے لیے ایک بہت زیادہ اماؤنٹ پیسوں کا بھی چاہیے اور ٹائم بھی چاہیے جو کہ دونوں چیزیں اس خاکسار کے پاس نہیں تھیں اس لیے اب ہم نے کچھ ایسے ٹیسٹ اس میں کرنے ہیں اس ڈیٹا کو ایک مرحلے سے گزارنا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاڑی جب بنتے ہیں نئے ماڈلس بنتے ہیں تو ان کو دیواروں سے ٹکرا کے مارتے ہیں آپ نے دیکھا ہے جی آ, ٹیلی ویژنس پہ دیکھا ہوگا آپ نے سلو موشن میں وہ اس کی ایک طرح سے سیفٹی کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں ڈمیز بھی اٹھائی ہوتی ہیں اف کورس یہ جو ڈیٹا ہے ہم ایکچوئل ڈیٹا کو استعمال کر رہے ہیں اور ہم نے کچھ اس میں ایسے ریلیشن کو اسرٹن کرنا ہے کہ وہ اس میں ایگزٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے اور اگر وہ کرتے ہوں گے تب یہ بات پکی مانی جائے گی کہ ڈیٹا صحیح ہے اور ویئر میں صحیح حالت میں گیا ہے تو کچھ ایسے ریلیشن شپس ہیں جو کہ ایگریکلچرس جانتے ہیں مثال کے طور پہ ایک یہ ہے کہ جب سپریز کا زور بڑھتا ہے تو جیسے جیسے اسپریز زیادہ ہوتی ہیں پیڈیٹرس کی بھی پاپولیشن کام ہوتے جاتی ہے مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ جب آپ کی اسپرے زیادہ ہوگی تو اسپرے سے ایک تو پیسٹ نے مرنا ہے اوبیس ہی بات ہے لیکن اسپرے کے ساتھ پیریٹر بھی مارے جاتے ہیں جو کہ بینیفیشیل انسیکٹس ہوتے ہیں ایک تو ریزن یہ ہے کہ شاید جو پیسٹیسائڈ تھا وہ ڈفرینشیٹ نہیں کر پا رہا پیسٹ میں اور پیریٹر میں اور دوسری بات بڑی آبویس ہے دوسری بات کیا ہے جی ہاں صحیح کہا آپ نے اس لیے کہ جو پریڈیٹر اس کی خوراک تو پیسٹ ہیں جب پیسٹیسائڈ سے آپ نے پیسٹ مار دیے تو بچارہ پریڈیٹر کیا کھائے گا وہ بھی ختم ہو جائیں گے تو یہ ایک نان فیکٹ ہے کہ جیسے جیسے پیسٹیسائڈ کی ڈوز یا اس کی فریکوینسی اور یوزج بڑھتی جائے گی پریڈرس کی پاپولیشن نے نیچے جانا ہے یہ جو میں نے آپ کو کیوری دکھائی تھی پچھلی اسکرین پہ اب اس کیوری کے جو جو تھے ان کو آپ نے ایکسل ایک ایک میں ڈال دیا اور اس کے بعد اس کو پلاٹ کیا کیا چیز ہمارے سامنے آئی جو ہمارے سامنے آئی تھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اب ذرا ایک نظر آپ اسکرین پہ ڈالیں جی ساتھیو تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ دو کرز بنے ہوئے یہاں پہ اور پوائنٹس کو جوڑا گیا ہے اور ایکس ایسس کے اوپر ڈیٹ ہے اور وائی ایکسس کے اوپر جو ہے وہ پاپولیشن ہے تو آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے اسپیسٹیسائڈ کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے جو کہ آٹھ چودہ زیرو ایک کے بعد خاصا زیادہ ہو گیا ہے جہاں پہ کہ پیٹر کی پاپولیشن بہت زیادہ تھی تو اس کے ساتھ ساتھ پریٹر کی پاپولیشن جو ہے وہ گرتی جا رہی ہے اور بالکل نیچے آ ہے تقریباً ایویج دو کے اوپر آ ہے سپٹمبر کے فرسٹ ویک میں اور اس سے پہلے جو پیسٹیسائڈ کا یوزیج تھا وہ کافی زیادہ ہو چکا تھا تو اس سے ساتھ ہی ایک بات واضح ہو گئی اور وہ یہ کہ جو ڈیٹا ہمارے پاس ہے وہ کک اپ ڈیٹا نہیں ہے اور ڈیٹا کو جو ہم نے ٹرانسفارم کیا تھا جن مراحل سے ڈیٹا کو کلینس کر کے لے کے آئے تھے اس میں کوئی انفارمیشن کا لاس نہیں ہوا جو ریلیشن شپس ڈیٹا میں ایگزسٹ ہونے چاہیے تھے وہ ایگزسٹ کرتے ہیں بات سمجھ گئے آپ اس کا مطلب یہ ہو کہ اب ہم کمفرٹیبل ہیں ہم اب آگے مزید انالیسس کر سکتے ہیں اور آگے جو ہم مزید انالیسس کریں گے دنیا اس کو سنے گی اس کو یقین کرے گی اس کو ایکسیپٹ کرے گی اس لیے کہ ڈیٹا ہیز بین ویلیڈیٹڈ ٹھیک ہے جی اب میں آپ کو مزید انٹرسٹنگ پوائنٹس کے بارے میں بتاتا ہوں آئیے میرے ساتھ وہ انٹرسٹنگ پوائنٹس کیا ہیں جی ایک ادارہ ہے ایف اے او کے نام سے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن یہ یونائٹڈ نیشنز کا ادارہ ہے یو این کا ادارہ ہے اور اس کی ایک رپورٹ جو تھی وہ میری نظر سے گزری وہ رپورٹ آئی بلیو دو ہزار ایک کے بارے میں تھی اور اس رپورٹ میں ایک میں چارٹ دیکھ رہا تھا اور دو اس رپورٹ میں یہ تو نہیں لکھا ہوا تھا اس چارٹ کی انالسس نہیں تھی لیکن اس چارٹ میں کیا تھا وہ چارٹ کیا تھا میں وہ چارٹ آپ کو بھی دکھاتا ہوں میں نے پچھلے لیکچر میں کچھ آپ کو اس چارٹ کے بارے میں بتایا بھی تھا تو آپ ایک نظر اسکرین پہ ڈالیں ذرا جی ساتھی ہو تو جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایکس ایکسس کے اوپر ایئرز ہیں نائنٹی فائیو ٹو نائنٹی سکس نائنٹی سکس ٹو نائنٹی سیون وغیرہ وغیرہ اور وائی ایکسس کے اوپر کنزمپشن ہے پیسٹیسائڈس کی یہ پاکستان کے لیے کرو ہے اور اس میں آپ دیکھیں کہ دو کروز ہیں ایک کنزمپشن کا ایک کاٹن کی جیلڈ کا تو یہاں پہ یہ جو چیز زیادہ انٹرسٹنگ ہے وہ آپ کو واضح ہوگی اب آپ یہ غور کریں یہاں پہ یہاں اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو میں نے اب آپ کو سرکل سے جو علاقے دکھا رہا ہوں اس اسکرف کے اوپر اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جب کنزمپشن نیچے آئی ہے جو پہلا آپ کے لیفٹ سائڈ پہ سرکل بنا ہے تو ییلڈ بڑھ گئی ہے یہ بڑی عجیب سی بات ہے اور آگے جب سیکنڈ سرکل میں دیکھیں کہ جب کنزمپشن بڑھی ہے تو جھیل گھٹ گئی ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ بڑی عجیب سی بات ہے یعنی کہ آپ دوائی کا استعمال کر رہے ہیں اور زیادہ بیمار ہوتے جا رہے ہیں اور جب آپ دوائی کا استعمال نہیں کرتے آپ صحت مند ہو جاتے ہیں ایسا کیوں ہے یہ ایک بڑا چیلنجنگ کوشچن ہے اور یہ اس رپورٹ میں یہ تو نہیں لکھا گیا تھا کہ یہ نگیٹو کوریلیشنز اس میں ہیں یہ تو میں نے خود اس میں سے دیکھے لیکن اس کا ڈیٹا ڈریون جواب کسی نے نہیں دیا آج تک جو کہ مجھے کچھ موقع لانا طا کیا اس کی انالیسس کرنے کا اور جواب دینے کا تو یہ وہ کام یہ وہ ایسے ریلیشن شپس تھے جنہوں نے مجھے امپٹس پرووائڈ کیا یعنی کہ یہ سوال کا کیا جواب ہوگا ظاہر اس کے تو پہلے ڈیٹا ویراؤز بنانا پڑے گا اور یہ سارا کام اس کے ساتھ شروع ہوا تو اب جو اگلا پوائنٹ اس سلسلے میں آتا ہے وہ آپ سکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں یعنی کہ یوزنگ ایگی ڈی نے دیکھنا یہ ہے یعنی کہ ڈیٹا کو استعمال کرنا ہے اور اس سوال کا جواب نکالنا ہے کہ اسپرے یعنی کہ جب پیسٹیسائڈ زیادہ استعمال ہوئے ہیں تو ییلڈ کم کیوں ہو گئی ہے جو ابھی تک میں نے کام کیا ہے اس کے علاوہ میری نظر سے نہیں گزرا انٹرنیٹ بڑا میں نے ایکسپلور کیا ہے اور اسکالر ڈاٹ گوگل ڈاٹ کام کو بھی دیکھا ہے جہاں پہ ریسرچ پیپرز ہوتے ہیں وہاں بھی کوئی ایسا کام نظر نہیں آیا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں اب ہم نے کرنا ہے اس کو اسٹرٹن کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈیٹا تو موجود ہے ڈسٹرکٹ ملتان کا دو ہزار ایک کا بھی اور دو ہزار دو کا بھی تو اسپرے کو دیکھنا ہے کیونکہ اسپرے میں تو پیسٹیسائڈ کنزیوم ہوتا ہے اب آپ کو ایک بات پتہ ہے کہ جب پیسٹ کی پاپولیشن ای ٹی ایل کو کراس کرتی ہے اس وقت اسپرے کیا جاتا ہے تو اب ہم نے بڑے غور سے دیکھنا ہے اس کی انالیسس کرنی ہے کہ یہاں پہ چیزیں کیسے ہو رہی ہیں تو اس کی انالیسس کرنے کے لیے ہم نے یہ دیکھا کہ کیا کو ریلیشن ہے پیسٹیسائڈ uh, کی اسپریز کا ٹھیک ہے جی اور ہم نے یہ دیکھا کہ فریکوینسی کیا ہے اسپریز کی اور ان کو ٹائم کے ساتھ بھی میچ کرنا ہے مطلب ہے کہ خاصی ساری چیزیں ہیں تو جب ہم نے اس کو آگے میں آپ کو چارٹ دکھاؤں گا تو بات خاصی کلیئر ہو جائے گی تو جب ہم نے اس کے ہسٹوگرامز بنائے یعنی کہ جو اسپرے کی فریکوینسی ہے یعنی کہ ایک تاریخ پہ کتنے اور ڈسٹرکٹ ملتان میں دو ہزار ایک میں اور دو ہزار دو میں انہی تاریخوں کے اوپر کتنے اسپرےز ہوئے بیسکلی وہ ویکس کا ایگریگیٹ کیا تھا تو جو ہم نے دو ہسٹوگرامز بنائے ان کو جب سامنے رکھ کے دیکھا تو اس میں کوئی خاص ریلیشن شپ نظر نہیں آیا ایسا ہونا بھی چاہیے تھا اس لیے کہ جو پیسٹیسائڈس کا اسپرے ہے اس کا ڈیڑھ سے تو تعلق نہیں ہوتا اس کا تعلق تو ہے پیسٹ کی پاپولیشن سے جب پیسٹ کی پاپولیشن ای ٹی ایل کراس کرے گی یعنی کہ ایگریکلچر کا ای ٹی ایل اس کا اسپرے کی جائے گی اور جو پیسٹ ہیں وہ کیلنڈر تو دیکھتے نہیں کہ جی اس تاریخ کو ہم نے ایکسیڈ کرنی پاپولیشن کو اس تاریخ میں ایکسیڈ نہیں کرنا تو کوئی ریلیشن شپ نہیں ہونا چاہیے تھا اپرینٹلی ایسے ہی نظر آ رہا تھا لیکن ہم اپرینٹلی چیزوں پہ نہیں جا سکتے ہم تو سائنسدان لوگ ہیں اس لیے پھر کیا یہ کہ موونگ ایوریجز نکالی اسپرے کی فریکوئنسی کی اور کو بھی دیکھا ہم نے وہ بھی ایک موونگ کورلیشن نکالا اور یہ دو طرح کے کروز بن گئے یہ جو دو طرح کے کروز بن گئے ان کو پھر ہم نے پلاٹ کیا سائملٹینیسلی ایک ہی جگہ پہ ٹائم کے ریفرنس سے اور ایک کام ہم نے اور بھی کیا کہ جو اسپرے کی فریکوینسی تھی اس کو نارملائز کر لیا اس لیے کہ جو کورلیشن ہے بٹوین پلس ون اینڈ مائنس ون ہوتا ہے تو جب ہم اسپرے کی فریکوینسی کو نارملائز کر لیں گے تو میکسمم ویلیو 1 ہوگی تاکہ اسکیل بھی ایک یا صحیح ہو جائے جی ساتھ یہ تو میں نے آپ کو جو اتنی لمبی کہانی سنائی جس میں یقیناً آپ بور بھی ہو گئے ہوں گے تو وہ جو کہتے ہیں نا پکچر از ورتھ تھاؤزینڈ ورڈس تو میں آپ کو وہ چارٹ دکھاتا ہوں یہ گراف اب آپ کے سامنے اسکرین پہ آئے گا جو کہ میں نے آپ کو اتنی لمبی کہانی بتائی تھی وہ دیکھنے میں گراف کیسا لگتا ہے تو آپ ایک نظر اسکرین پہ ڈالیں جی ساتھی ہے تو یہاں پہ جو کورلیشن کا کرو ہے اور جو موونگ ایوریج اسپرے فریکوینسی کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور یہ جو کوریلیشن ہے یہ دو سالوں کی اسپرے فریکونسی کو لے کے بنایا گیا ہے تبھی تو وہ کوریلیشن بنے گا اس میں جو زیادہ انٹرسٹنگ باتیں ہیں وہ یہ ہیں جہاں پہ یہ دونوں قوض اوور لیپ کریں گے وہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اگر آپ کو دونوں سالوں کے کورسپونڈنگ ہسٹوگرام دکھا رہا ہوتا تو یہ وہ پوائنٹس ہیں جہاں کے وہ ہسٹوگرامز اوور لیپ کرتے یعنی کہ ہم ویژولی چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ اس کو ذرا غور سے دیکھ لیں پھر میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں جی ساتھیو تو ہمیں یہاں پہ کیا نظر آیا یہاں پہ جو میں نے ایک سرکل سے بھی آئیڈنٹیفائی کیا ڈاٹیڈ سرکل سے یعنی کہ بارہ تیرہ اگست کے اراؤنڈ دونوں سالوں میں جو اسپرے کی فریکوینسی وہ بڑھ گئی تھی اور بڑی ہائی کورلیشن ہے اراؤنڈ نائنٹی پرسینٹ ہے یعنی کہ 2001 میں بھی بڑا واضح پیٹرن تھا کہ ان تاریخ کے اراؤنڈ اسپرے بہت زیادہ ہوئے تھے اور 2002 دو میں بھی ان تاریخوں کے درمیان اسپرے بہت زیادہ ہوئے تھے ٹھیک ہے جی تو اس کو ہم نے ذرا ڈسکس کرنا ہے کہ ایسا کیوں ہوا اس کے بعد آپ نے ایک اور بھی اس میں عجیب چیز دیکھی ہوگی قرض کے اندر وہ یہ ہے کہ اس میں ایک ڈپ آیا ہے یعنی کہ سپریز کم ہو گئے ہیں اور اس کے بعد ایک اسپیسیفک تاریخ کے بعد جو سپریز کی فریکوینسی وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ ڈپ کہاں پہ آتا ہے وہ ڈپ آیا دو ہزار ایک میں گیارہ ستمبر کو نائن الیون یہ بڑی عجیب سی بات ہے نائن الیون کو جو سپریز ہیں وہ کم ہونا تو سمجھ آتا ہے کہ لوگ ٹیلی ویژن دیکھ رہے تھے اور اس کے بعد بھی شاید وہ ٹیلی ویژن دیکھتے رہے چند دن تک اور خبریں سنتے رہے اور اسپرے نہیں کیے لیکن جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو اسپریز ہیں وہ کم کیوں تھے اور اس تاریخ کو بالکل کم ہو گئے اور اس کے بعد اسپرے بڑھنا شروع ہو گئے جو حیران کن بات ان قرض میں ہے وہ یہ ہے کہ کیڑے تو کیلنڈر دیکھ کے نہیں چلتے ان کو کیا پتا کہ کس تاریخ کو کیا ہونا ہے یا کس تاریخ کو کیا ہونا چاہیے تھا یا کس تاریخ کو کیا ہو گیا جب کیڑوں کی پاپولیشن تھریش ہولڈ کو کراس کرے گی اس وقت تو اسپرے کیا جائے گا کسان اس کو اسپرے کرے گا تو اب جو اس کی پاسبل ایکسپلینیشنز بن سکتی ہیں جو کہ میں نے لوگوں سے بھی چیک کی اس کے بارے میں سوچا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں انالائزنگ اسپریز ایکسپلینیشن اچھا پہلے تو کچھ میں آپ کو پہلی والی ڈیٹس کے بارے میں بتاتا ہوں جی ساتھی جو پہلی ڈیٹس ہیں وہ جو کہ بارہ تیرہ اگست کے راؤنڈ بہت زیادہ سپریز ہوئی تھیں اچھا جی اب ایسا ہے آپ جانتے ہیں کہ بارہ تیرہ اگست کے بعد کون سی تاریخ آتی ہے تیرہ کے بعد چودہ اگست آتی ہے 14 اگست جو کہ ہمارا ڈے ہے اور یوم آزادی ہے تو چودہ اگست کو چھٹی ہوتی ہے ایسے ہی ہوتا ہے نا جی اب پاکستان میں آپ کو پتہ ہے لوگوں کا ایک بیہیویئر ہے کہ وہ چھٹی کے ساتھ اور دن چھٹی لے کے چھٹیاں لمبی کر دیتے ہیں اور بڑا انجوائے کرتے ہیں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں مطلب ہے کہ اگر کوئی سرکاری چھٹی جمعے کو آ رہی ہے تو لوگ ہفتے کی چھٹی لے لیں گے اگر ہفتے کو ان کا دفتر چلتا تھا تو تین چھٹیاں ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو جب میں نے کیلنڈر چیک کیا تو چودہ اگست دو میں منگل کے دن آیا یعنی کہ لوگوں نے منڈے کی چھٹی لی اور تین چھٹیاں بنا لیں اور دو ہزار دو میں جو چودہ اگست تھا وہ بدھ یعنی وینسڈے کو آیا دو چھٹیاں لیں اور چار چھٹیاں بنا لیں مطلب اس کا کیا ہوا مطلب اس کا یہ ہوا کہ جب لوگ اتنی چھٹیاں کر رہے ہیں تو دکانیں بھی بند ہیں پیسٹیسائڈ بھی نہیں مل رہا تو جو کسان ہے اب جو اگست کا مہینہ ہے اس میں ہیومڈیٹی بہت ہوتی ہے آپ کو پتا ہوگا آپ نے کیا ہوگا اگر آپ کا میں ہوں تو بلکہ پھوٹوار میں بھی کافی ہیومڈٹی ہوتی ہے اگست کے مہینے میں تو اس دوران جو پیسٹ کی پاپولیشن ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے ہیومڈیٹی کے ساتھ یہ اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا یہ بہت زیادہ اس میں انٹمولوجی انوالو ہو جائے گی تو سوال یہ ہے کہ یہ اسپریز پھر لوگوں نے کیوں زیادہ کی لوگوں نے اس لیے کہ ان اینٹیسپیشن کے آگے تو لوگوں نے چھٹیاں ہو جانی ہیں جی دفتر بند ہو جائیں گے دکانیں بند ہو جائیں گی پیسٹیسائڈ نہیں ملے گا تو کسانوں نے ان اینٹیسپیشن یہ چھٹیاں آنے والی پہلے سے ہی اسپریز کرنا شروع کر دیں اور خوب دوا کے اسپریز کی جو کہ ریکارڈ سے ظاہر ہو رہا ہے ثابت ہو رہا ہے بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی جب میں نے میٹرولوجیکل ڈیٹا دیکھا تو وہاں پہ فور کاسٹ کیا تھی بارہ تیرہ اگست کے اراؤنڈ دونوں سالوں میں تھنڈر اسٹار کی فور کاسٹ تھی بادلوں کی فور کاسٹ تھی بارش کی فور کاسٹ تھی اس کا کیا مطلب ہوا مطلب اس کا یہ ہوا کہ جو اسپرے کی تھی کسانوں نے بارشیں ہوئیں اور وہ اسپرے دھل گئی اس کے کانسیکوئنسز کیا ہیں اس کے بڑے سویر کانسیکوئنسز ہیں آپ سن کے بڑے حیران ہوں گے کہ پیسٹیسائڈ جب اسپرے کیا جاتا ہے تو اس کی لیتھل ڈوز ہونی چاہیے لیتھل ڈوز کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے پیسٹیسائڈ اسپرے کیا وہ ایسی ڈوزوں کے کی کیڑے کو ختم کر دیں مار دیں اگر کیڑا مرے گا نہیں تو وہ میوٹیٹ کر جاتا ہے اور اس پیسٹیسائڈ کے اگینسٹ رجسٹنس ڈیولپ کر لیتا ہے آئندہ جب وہ آپ پیسٹیسائڈ اسپرے کریں گے تو اس کیڑے کی مرنے کی پرابلٹی گھٹ گئی ہے اب وہ اتنی آسانی سے نہیں مرے گا مطلب اس کا کیا ہوا یہ میں لفظ بار بار استعمال کر رہا ہوں کہ جو اسپرے کیا گیا تھا وہ غلط ٹائم پہ اسپرے کیا گیا تھا اس کی ضرورت نہیں تھی اس وقت ای ٹی ایل بھی کراس نہیں ہوا تھا جب میں نے ایکچول ڈیٹا چیک کیا ان کسانوں کا انہوں نے فالتو اسپرے کیا جو اسپرے کیا وہ بارش سے بھی دھل گیا تو کیڑوں نے رزسٹنس پیدا کر لی میوٹیٹ ہو گئے اور یہ اس چیز کو پوائنٹ کر رہا ہے کہ why when the pesticide consumption increases the yield goes down اس لیے کہ غلط ٹائم پہ پیسٹیسائڈ اسپرے کی گئی کیڑے بھی نہیں مرے یعنی کہ سانپ بھی نہیں مرا اور لاٹھی بھی ٹوٹ گئی ٹھیک ہے جی یہ ایک بات ہو گئی یہ تو تھی اسپرے کے ریفرنس سے بات اب میں آپ کو مزید اس ڈیٹا کے انالیسس سے کچھ اور رزلٹس دکھاتا ہوں ہاں اس میں ایک بات میں آ, کرنا آپ سے رہ گئی جو کہ میں نے زیادہ پروپ بھی نہیں کیا آ, میرے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں تھا وہ یہ تھا کہ گیارہ ستمبر کے راؤنڈ اس سے پہلے وائی دا پیسٹیسائڈ فریکوینسی جو اسپرے کی تھی وہ کم ہو گئی میرے پاس اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے تو کبھی وقت ملا تو اس کو پروپ کروں گا اس کو بارے میں ایکسپلور کروں گا اب ہم انالیسس کرتے ہیں سوئنگس کی اچھا جی ایک بات آپ کی سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ سپری اس وقت ہوتا ہے عام طور پہ جب ای ٹی ایل کراس ہوتا ہے یعنی کہ اکنامک تھریشول لیول تو اسپرے جو ہے عام حالات میں اس وقت کیا جا رہا ہے جب ایک خاص پاپولیشن ہوگی کیڑوں کی یعنی کہ جو سپری کی ڈیٹ ہے وہ کسان فکس نہیں کر سکتا ہاں البتہ جو سوئنگ ڈیٹ ہے یعنی کہ جس تاریخ کو بیج لگانا ہے وہ کسان کے اپنے کنٹرول میں ہوتی ہے عام طور پر قانون یہ کہتا ہے کہ کپاس کا بیج آپ نے پہلی مئی سے پہلے نہیں لگانا ٹھیک ہے تو ہم نے ایک چھوٹی سی انالیس کی کیونکہ سب ڈیٹا ہمارے پاس آ چکا ہے ڈیٹا میرا بن چکا ہے تو ہم نے ایک گروپنگ کی کہ جو سوئنگ کی فریکوینسی ہے اس کو گروپ کر لیا ویک کے اوپر ڈے ایکچولی ویک تو نہیں از اے ناٹ اے ویری پریسائز ورڈ بلکہ ڈے آف دا ویک یعنی کہ سموار منگل بدھ جمعرات جمعہ اور ہفتہ اتوار سمیت کہ ان تاریخوں میں کتنی جگہ پہ کتنی سوئنگز ہوئی تھیں ڈسٹرکٹ ملتان میں دو ہزار ایک میں اور دو ہزار دو میں تو جو رزلٹس ہمیں ملے میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک نظر آپ سکرین پہ ڈالیں تو یہ جو دو ہزار ایک کی سوئنگز ہیں یہ پورے سال کی سوئنگز ہیں اور اس میں یہ ہسٹوگرام ہے یہ بتا بھی ہے آپ کو کہ جی کتنے سوئنگز کے ریکارڈز تھے جیسے سموار کو تین سو تین ہیں اور منگل کو چار سو پانچ ہیں ہاں البتہ جمعرات کو ایک سو چوہتر ہیں جو کہ سب سے کام ہے پورے ہفتے میں بدھ کو بھی خاصے کام ہے دو ہزار دو میں بدھ میں جو نمبر آف سوئنگز ہیں وہ تو بڑھ چکی ہیں چار سو نو ہو گئی ہیں لیکن جمرات کو پھر سوئنگز بہت کم ہیں یعنی کہ ایک سو چوبیس بلکہ بہت ہی کام ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کمی کیوں ہے واعد اس تو یعنی کہ ایک بات بڑی واضح ہے کہ جمرات کو کام نہیں ہو رہا تو میں پھر گیا محکمہ ذرا توسیع کے کے پاس ایکسٹینشن کے لوگوں کے پاس پیسٹ وارننگ کے لوگوں کے پاس ان سے میں نے پوچھا کہ آپ نے ایسی کوئی بات آبزرو کی ہے وہ بڑا ہنسے انہوں نے کہا کہ جی ملتان شہر جو ہے وہاں پہ تو جمرات کو لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں وہاں نظر نیاز ہوتی ہے میلہ ہوتا ہے چادریں چڑھاتے ہیں اس لیے اس تو جب لوگ میلے پہ جا رہے ہیں اور وہ چادریں چڑھا رہے ہیں تو وہ تو پھر کام کم ہوگا اٹس لائک اے ویکینڈ لیکن جو ڈسٹربنگ بات تھی وہ یہ تھی کہ جس وقت میں نے یہی ساری چیز اسپریز کے ریفرنس سے بھی کی ڈے آف دا ویک تب یہ پتہ چلا کہ جمرات کو سپریز بھی کم ہوئی ہوئی تھیں یعنی کہ لوگ کھیتوں میں نہیں تھے کیڑے البتہ کھیتوں میں موجود تھے اور ان کی فصل کا نقصان کر رہے تھے ٹھیک ہو گیا یہ بات یقیناً آپ سمجھ چکے ہوں گے تو میں نے آپ کو اس کی ایکسپلینیشن بھی دے دی جو سوئنگس کے ایکسپلینیشن تھی اس کے بعد آخری پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ کنکلوژنس اس کو ختم کریں یہ جو ساری ایگری ڈی کی جو کیس اسٹڈی تھی اس میں ہم نے کیا کنکلوڈ کیا کیا پتہ چلا وہ میں آپ کو بتا کے لیکچر ختم کرتا ہوں اس میں پہلی کنکلوژن تو یہ ہے کہ ای ٹی ایل از اے ویری بگ ایشو ای ٹی ایل ایز این ایکسٹریکٹ ٹرانسفارم لوڈ اس لیے کہ ڈیٹا کے فارمیٹ جو ہے وہ ڈیجیٹل نہیں ہے اس میں جب بھی ہیومن انوالو ہوں ڈیٹا میں مسائل پیدا ہوں گے اور ڈیٹا بہت زیادہ ہے ویریبلس بہت زیادہ ہیں پیجز کٹ کے آتے ہیں بہت سارے مسائل ہیں یہ ایک ویری ویری اٹس ایشو اس کے بعد ایک اور انٹرسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ کہ جو اسٹیٹک ڈیٹا ویلیوز وہ ریپیٹ ہوتی ہیں ان کو فکس کرنا ہے اور فیلڈز کی انڈیویژلائزیشن کرنی ہے ورنہ جو ٹورسٹ چلائیں گے ان کے رزلٹ صحیح نہیں آئیں گے ایک آخری اور انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے وہ سکیونیس ہے ڈیٹا کے اندر سکیونیس کا مطلب یہ ہوا کہ ایکولی لائکلی نہیں ہے کہ جو سکاؤٹس ہیں وہ ہر فارمر کے پاس ایکول پرابلٹی کے ساتھ جائیں گے جو لوگ زیادہ انفلوئنشیل ہیں ان کے پاس زیادہ فریکوینٹلی سکاؤٹس جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کا ڈیٹا زیادہ موجود ہے اور جو لوگ پڑھے لکھے فارمر ہیں ان کے پاس بھی جانا زیادہ آسان ہے کیونکہ وہ سوالوں کا جواب بھی دے سکتے ہیں اور ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا کہ ان لائک ادر سپورٹ سسٹم اس کی جو سپیکٹرم آف یوزیج ہے بڑی ویریڈ قسم کی ہے مثال کے طور پہ اس میں فارمرز بھی انوالو ہیں اس میں ایکسٹینشن کے لوگ ہیں چلیں فارمر تو ان پڑھ ہے زیادہ تر لیکن ایکسٹینشن کے لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ انوالو ہیں اس میں منسٹریز کے لوگ انوالو ہیں اس میں اس میں ڈیسیزن میکرز بھی انوالو ہیں میں ایک فل بلون ڈیٹا بیئر ہاؤس کی بات کر رہا ہوں ایگریکلچر کا مطلب ہے کہ اس کا ڈائیورس آڈینس ہے تو یہ خاصی ایک چیلنجنگ پرابلم ہے جو کچھ میں نے آپ کو بتایا یہ ایک میں نے آپ کو پائلٹ اسٹڈی کے ریفرنس سے بتایا ہے اور میں نے آپ کو سارے سٹیپس بتائے فارملی ہم نے سٹیپس فالو کیے ان سے ریزلٹس نکلے اور ریزلٹس بڑے سرپرائزنگ تھے اس کو میں نے جو جن لوگوں سے بھی میں نے بات کی ان کو دکھایا ہے اپنے ملک میں ان سے ڈس ایگری کوئی نہیں کرتا تو ساتھیوں عزیز طلبہ طالبات یہ جو ریزلٹس تھے ان کی ایک تو ہم نے ویلیڈیشن کی ڈیٹا کی اور ریزلٹس میں نے پاکستان میں لوگوں کو دکھائے اور انٹرنیشنل آڈینس کو بھی یہ ریزلٹس پرزینٹ کیے پیپرس کی شکل میں نتیجہ یہ ہے کہ یہ جو ریزلٹس ہیں دے کریڈیبل یہ جو سارے پروسیسز یہ ٹھیک ہیں اور تبھی ہی ہم کسی چیز میں کانفیڈنس حاصل کر سکتے ہیں اگر اس کو انڈیپینڈنٹ لیول پہ لوگ ایکنالج کریں اور ایکسیپٹ کریں تو میری بھی آپ سے اسی طرح کے ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ آپ محنت سے اور دل لگا کے اپنا پروجیکٹ کریں گے جو آپ کا سیمسٹر پروجیکٹ ہے اور اس میں خوب ایفرٹ کریں گے اور اسٹڈی کریں گے اور میں نے آپ کو کر کے دکھایا ہے کہ کس طرح سے ڈیٹا حاصل کیا جاتا ہے کس طرح سے لوگوں سے ملتے ہیں اور کس طرح اس کو پروسیس کرتے ہیں ڈپلائمنٹ کی ریکوائرمنٹ آپ سے نہیں ہے امید ہے کہ آپ یہ ساری باتیں سمجھ چکے ہوں گے اور اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا اس کے ساتھ خدا حافظ